صلی اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلك و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلك و اصحابک یا نور اللہ کرامات فاروق اعظم رسالہ میرے ہاتھ میں امیر الی سنت کا اس سے درود پاک کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وزیر رسالت معاب اسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب نظام عدل کے ہستاب عالم تھا امیر المین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو ترمیزی حدیث نمبر چار سو چھیاسی فور ایٹ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ہی وصحبی وبارک وسلم نئے سال کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں چودہ سو سنی ہجری شروع ہو گیا یعنی چودہ سو انتالیس سال ہو گئے ہمارے اکال سلاط اسلام کو مکے سے مدی نے ہجرت کی اور اس ہجری سال کو فاروقی سال بھی کہتے ہیں کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اجرا فرمایا محرم الحرام کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو صحابہ و اہل بیت اتحار سے پیار کرنے والے گویا کہ زبان حال سے گنگنانے لگتے ہیں میں تو پن تن کا اولا ہوں میں تو پنج تن کا غلام پنجتن پاک سے مراد کیا ہے اور یہ پنجتن پاک کا لفظ جو ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہاں سے ثابت ہے اور اس سے کیا مراد ہے یاد رکھیے پنجتن پاک سے مراد ہے پانچ افراد پنجتن پاک پاک پانچ نیفائیو پاک افراد اس میں پہلے نمبر پر ہیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا مشکل کشاہ علی المرتضیٰ سعید الاولیہ کرم اللہ تعالی وضحاح الکریم اور امام حسن مجتبہ سید الاسقیہ راکب, راکب دوش مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت امام حسین شہزادۂ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں پنج تن پاک اور یاد رکھیے پنجتن پاک کا لفظ جو ہے ایک حدیث سے ماخوذ ہے جی ہاں مسلم شریف حدیث نمبر اکسٹھ ہماری امجان مومنوں کی ماں حضرت سیدہ تنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک صبح کو حضور نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے کس شان کے ساتھ کالی اون کی مخلوط چادر آپ نے اور رکھی تھی حسن ابن علی یعنی میرا اکالی سلاط اسلام کے نواز سے نوجوان آنے جنت کے سردار مولا مشکل کشا کے دل بند خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے یہ آئے تو میرے اکالی سلاط اسلام نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا پھر امام حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے اکالی سلاط اسلام نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے امام حسن کے ساتھ پھر خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی اقالی صلاح اسلام نے انہیں بھی اپنی مبارک چادر میں داخل کر لیا پھر سید الاولیاء مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آئے انہیں بھی اپنے مبارک چادر میں میرے اکالی صلات اسلام نے داخل فرما لیا پھر کیا فرمایا اے نبی کے گھر والوں اللہ وجل چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کو صاف کر دے تو لفظ تن پاک اس حدیث سے لیا گیا ہے سرحان اللہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمن نے بعلی حضرت کے برادر حسن رضا خان حسن کا کلام ہے کہ جنت کے باغات ان کے لیے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے مدح خاں ان کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہیں جہنم کی خوشخبری ہو کس زباں سے گو مستفی ہے مجوہ خانے اہل بیت اہل بیتے اتحار کی عزت و شان کو کون سی زبان بیان کر سکتی ہے کیونکہ جو اہل بیتے اتہار کی شان بیان کرتا ہے گویا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی شان عظمت نشان بیان کرتا ہے سبحان اللہ آج دو محرم الحرام کی شب ہے دن گزرا یکم محرم الحرام کا فسٹ محرم کا اور فسٹ محرم میں ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو پنجتن پاک سے بہت محبت کرتے تھے سارے صحابہ محبت کرتے تھے فاروق اعظم بھی محبت کرتے تھے پنجتن پاک میں مولا مشکل کشا بھی ہیں اکالی سلاط و اسلام بھی ہیں اکالی سلاط و اسلام سے فاروق اعظم کی محبت سبحان اللہ کیا عرض کی آکا مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں ایسی محبت تھی اور آپ نے مولا مشکل کشا کر اللہ تعالی وضحاء الکریم کے بارے میں کیا فرمایا فاروق اعظم نے فرمایا تین فضیلتیں ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی عرض کی وہ تین فضائل کون سے فرمایا اللہ عزل کے پیارے حبیض صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا مشکل کشا سے فرمایا یہ فضیلت ہے جو مجھے بہت پسند تھی مگر اکالی سولا تو اسلام نے وہاں نکاح فرمایا حضرت علی کی رہائش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے اور فرمایا غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا دیکھیں بولا مشکل کشا کی فضیلت فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں مگر یاد رکھیے اہل سنت کے نزدیک الحمد جو ترتیب ہے بھاری شریعت میں جو لکھی گئی ہے انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوقات چاہے انسان ہیں چاہے جین چاہے فرشتے ہیں سب سے افضل صدیق کے اکبر ہیں اس کے بعد ہمارے آکا فاروق اعظم سب سے افضل ہیں اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی سب سے افضل ہیں اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے افضل ہیں اس کے بعد اشرائے مبشرہ سب سے افضل ہیں اس کے بعد حسنین کریمین سب سے افضل ہیں اس کے بعد اصحاب بدر سب سے افضل ہیں اصحاب بیت الرضوان سب سے افضل ہیں سورے قطعی جنتی افضل ہونے کا کیا مطلب ہے افضل ہونے کا مطلب ہے زیادہ عزت والے زیادہ منزلت والے زیادہ منزلت والے زیادہ ثواب والے اور یاد رکھیے جو شخص مولا مشکل کشاہ کو صدیق اکبر و فاروق اعظم سے افضل بتائے وہ گمراہ ہے بد مذہب ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعلم ہو مولا مشکل کشا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ مولا مشکل کشا میں سب سے بڑے قاضی ہیں سب سے بڑے انصاف کرنے والے آقا علی سلا تو سلام کے عاشق فاروق اعظم مولا مشکل کشا کے ساتھ خاص امتیازی سلوک کرتے تھے بہت اچھا سلوک کرتے تھے صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا حضرت علی میرے آقا و مولا ہیں کرم اللہ تعالی وضح الکریم سبحان اللہ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ علی میرے اور ہر مومن کے مولا ہیں سبحان اللہ اور ان کی گھر والی آقا کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تن پاک میں شامل ہیں کہا اے رسول اللہ کی شہزادی اللہ کی قسم تمام مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں آپ کے والد سے زیادہ محبوب ہو اور آپ کے والد گرامی کے بعد آپ سے زیادہ ہمیں کوئی محبوب نہیں ہے سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو اپنی اولاد سے زیادہ حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے اور انہیں ترجیح دیتے تھے ایک موقع پر مال غنیمت آیا تو فاروق اعظم نے مسجد میں چٹائی بچھائی اور سارا مالک غنیما ڈھیر کر دیا صحابہ لینے کے لیے جمع ہوئے امام حسن مشتبہ آئے تو ایک ہزار درہم انہیں عطا فرمائے اس کے بعد امام حسین آئے انہیں ایک ہزار درہم بڑی عزت و شان کے ساتھ عطا فرمائے پھر آپ کے شہزادے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ رہنما آئے تو انہیں پانچ سو درہم دیے ارض کی یا امیر المین آکاری سلاط سلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر ہم نے جہاد کیا جب خسور حسین کم عمر مدنی مننے تھے اللہ اکبر آپ نے انہیں ایک ہزار دیے ہمیں پانچ سو گرم دیے فاروق اعظم نے سنا تو اہل بیت اطہار کی محبت پنج تن پاک کی محبت کا سمندر موجے مارنے لگا فرمایا اگر تم چاہتے ہو ان کے برابر تمہیں حصہ دوں تو تم پہلے حسنین کریمین جیسا باپ تو لے کر آؤ پہلے ان کی والدہ جیسی والدہ تو لے کر آؤ ان کے نانا جیسا نانا تو لے کر آؤ ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ ان کے چچا جیسا چچا لے کر آؤ ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ تم کبھی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے والد مولا مشکل کشاہ ہیں ان کی والدہ خاتون جنت ہیں ان کے نانا محمد مصطفی حبیب کبریاں ہیں ان کی نانی سیدہ خطیجت القبراہ ہیں ان کے چچا حضرت جعفر ہیں اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ہیں اور ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں سبحان اللہ اور امیر سنت کو بھی دیکھا اعلی حضرت کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ جب کچھ تقسیم کرتے ہیں تو سیدوں کو دگنا دیتے ہیں لیکن فاروق اعظم نے دگنا دیا نا اپنی اولاد کو پانچ سو دے رہا حسنین کریمین کو ایک ایک ہزار دراہیم آپ نے عطا فرمائے اسی طرح ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی فاروق اعظم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ حضرت سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سے کچھ مشاورت فرما رہے تھے تو مشاورت طویل ہو گئی تو آپ باہر دیکھا کہ عبداللہ بن عمر آپ کے شہزادے باہر کھڑے اندر نہیں جاتے تو انہوں نے سوچا کہ مجھے کیسے اجازت ملے گی جب آپ کے شہزادے باہر ہیں تو وہ بھی واپس پلٹ گئے تو پھر ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ تم آئے نہیں رس کی میں آیا تھا مگر آپ کے شہزادے باہر کھڑے تھے تو میں بھی باہر کھڑا ہو گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑی محبت کا اظہار فرمایا اور کہا اے بیٹے حسین میری اولاد سے زیادہ اب اس بات کے حقدار ہے کہ آپ اندر آ جائیں ہمارے سروں پر جو بال ہیں اللہ کے بعد کس نے اگائے ہیں تم سادات کرام نے تو اگائے اللہ اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پنجتن پاک سے اتنی محبت کرتے تھے صحابہ میں بڑی محبت تھی روح ماں اوبین ام قرآن نے کہا ان کی آپس میں محبتیں تھیں اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے امین بجا ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم